و الصلح جائز من دعوى الاموال والمنافع وجنايات الحمد والخطا ولا يجوز من دعوى حد بين اموال منافع جنايه حمد وجنايه خطا بھائی ان کے اندر ان سب کے اندر صلح جائز ہے بھائی اموال کا دعوی کرتا ہے مال کا کوئی کسی پر دعوی کرتا ہے ابھی تک جو میں نے صورتیں بتا دی ہیں ایک آدمی نے کیا کیا میرے پاس گاڑی تھی اس کا دعوی کر دیا کہ یہ گاڑی تو میری ہے بھائی وہی مکان والی سورت پہلے بنائی تھی اب گاڑی والی بے شک بنا لو سمجھ مکان میں نہیں دعوی گاڑی وغیرہ ہر چیز میں دعوی ہو سکتا ہے دوسرے پر دعوی کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے بھائی گاڑی میری ہے بھائی آپ اس نے کیا, کیا اس کو پانچ لاکھ روپے دے دیے کہ گاڑی کا دعویٰ چھوڑو گا یہ پانچ لاکھ روپے لے میں کی ہے گاڑی اور گاڑی کیا ہے مال ہے سلح صحیح ہے جیسے پہلے مکان تھا وہ بھی مال ہے تو وہ سلح بھی صحیح ونافے منافع پر بھی سلح صحیح ہے ایک آدمی نے اٹھ کر دعوی کر دیا بھائی کہنے لگا یہ جو آپ کو مکان ورثے میں ملا ہے آپ کے والد نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ یہ مکان دس سال تک اس میں میری رہائش رہے گی تو اس نے مال کا دعویٰ کیا ہے یا نفے کا دعویٰ کیا ہے یہ نا کہ گھر میرے مجھے دینے کی وصیت کی تھی بلکہ اس گھر میں رہائش کی وصیت کی تھی تو اب یہاں دعویٰ آیا نفے کا تو اس کے اندر بھی سلاح کرنا صحیح ہے کہ مدعا علیہ کہتا ہے یہ لو بھائی چار پانچ لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو یہ سلح بھی صحیح وہ جنایت الحمدی والا جان بوجھ کر کوئی جنایت ہو بھئی ارادے کے ساتھ یا غلطی سے ہو ان کے اندر بھی سلاح کرنا جائز ہے چاہے یہ نفس کے اندر ہو جنایت یا نفس سے کم کے اندر ہو بھئی دعوی کیا ہو جناط حمد میں ہو یا خطا میں ہو پورے نفس میں ہو یا نفس سے کم کے اندر جان بوجھ کر جنات کی ہے بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر کیا کر دیا دعوی کہ اس نے مثلاً میرے بھائی کو قتل کیا ہے یہ دعویٰ ہوا کس کے اندر جنایت احمد کے اندر بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی جنایت احمد میں کہ جان بوجھ کر اس نے کیا کیا میرے بھائی کو قتل کیا ہے اب یہاں پر سلاح کر لیتا ہے یہ سلح صحیح ہے تو یہ تو تھا نفس کے اندر کبھی نفس سے کم کے اندر بھی جنایت ہے آمد میں سلح ہو سکتی ہے مثلاً ایک آدمی کیا کہتا ہے اس نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے تو اب کیا کیا جائے اس کے بھی ہاتھ کو کاٹا جائے وہ اس کے ساتھ سلا کر لیتا ہے یہ سلح صحیح ہے ہمارا نا یا غلطی سے غلطی پورے نفس میں بھی ہو سکتی ہے جیسے آمد پورے نفس میں بھی ہو سکتا تھا نفس سے کم میں بھی غلطی بھی پورے ایک آدمی دوسرے پر دعوی کر دیتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو مارا ہے غلطی سے مارا لیکن اس نے کیا کیا ہے میرے بھائی کو غلطی سے مار دیا ہے یا والا نا پورے نفس میں نہیں کرتا دعویٰ بلکہ نف سے کم میں کرتا ہے مثلاً کیا کہتا ہے اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں کاٹا لیکن غلطی سے کٹ گیا یہ تلوار چلا رہا تھا میرے ہاتھ پر لگ گئی اس کا ارادہ نہیں تھا مجھے زخمی کا میرا ہاتھ کاٹنے کا تو اب یہاں جنایت ہوئی لیکن آمدن ہوئی یا خطا ان پائی گئی اور پورے نف میں یا نفس سے کم کے اندر نفس کم کے اندر تو جنایت چاہے آمدن ہو چاہے خطا ان پورے نفس میں ہو یا نفس کم کے اندر اس کے اندر صلاح کرنا درست ہے بھائی اس کے اندر سلا کرنا درست ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو جنایت آمد میں تو جان بوجھ کر کسی کو قتل کے ذریعے قتل کرتا ہے وہاں تو قصاص آیا کرتا ہے پورے نفس میں اور اگر ہاتھ کاٹا ہے تو وہاں دوسرے کا کیا کیا جائے گا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اگر خطان ہو تو وہاں پر دیت یا ارش وغیرہ آتا ہے بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر چوری کا دعوی کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے میری وہ چور کیا کہتا ہے اس کے ساتھ سل میرے ساتھ سلا کر رو لو بھائی چار پانچ لاکھ روپے رکھو اور قاضی کے پاس مجھے نہ لے کر جاؤ بھائی ورنہ تو کیا کرے گا وہ میرا ہاتھ کاٹ دے گا یہ سلح جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ صلاح کس پر کر رہا ہے حج پر اور حج اللہ کا حق ہے وہ سزا کس کی, کی طرح سے مقرر ہے اللہ کی طرح سے تو وہ اللہ کا حق ہے تو یہ اپنے حق پر تو صلاح کر سکتا ہے دوسرے کے حق پر سلح یہ جی اللہ کا حق ہے اس کا حق نہیں ہے اس پر یہ صلاح نہیں کر سکتا وَعِذَت دار عالم نکاحن <النِّكَاحًا> صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک عورت پر نکاح کا دعوی کر دیا کہ یہ میری بیوی بی ہے میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے عورت انکار کر رہی ہے بھائی عورت, عورت انکار کر رہی ہے پھر وہ عورت اس مرد سے سلح کر لیتی ہے کچھ مال دیتی ہے یہ لوگ بھائی دو لاکھ روپے رکھو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو وہ قبول کر لیتا ہے کہتے ہیں سلح صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے اور اس کو ہم خلا کہیں گے جدائی بنا دیا دونوں کے درمیان کیا بنا دیا جدائی بنا دیا کہ جیسے کہ کھلا کے اندر عورت مال دے کر مرد سے کیا اختیار کر لیتی ہے چھٹکارا پا لیتی ہے جدائی اختیار کر لیتی ہے تو کہتے ہیں وہ عزت دارم رحطین نکاحن جب دعویٰ کر دیے کسی آرسی نے کسی عورت پر نکاح کا وہی تجحد اور حال یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کر رہی ہے فصا لحت مالن بضلت ہو سلح کر لی عورت نے اس مرد سے اعلی مالن ایسے مال پر جو اس نے خرچ کیا اس مرد کو دے دیا دعویٰ، یہاں کہ اس مرد نے کیا, کیا دعویٰ چھوڑ دیا یہ سلح جائز ہے ال... او... اور یہ سلح کس معنی میں ہوگی مل مل مل خلا کے معنی میں یعنی نے مال دے کر اس مرد سے جدائی اختیار کر دی ہے سمجھ گیا وہ عزت داطم و عزت داطمۃ اس کا حق کرو بھائی عورت نے کسی آدمی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا خامن ہے میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے اب وہ آدمی کیا کرتا ہے اس کو کہتا ہے بھائی یہ لو آٹھ دس لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو سلاح کر لو میرے ساتھ عورت پیسے لے لیتی ہے اور سلاح کر لیتی ہے کہتے ہیں یہ سلح جائز نہیں ہے یہ سلاح कौन से है? दावा करने वाले कौन? आरे औरत سی पर ہے دعویٰ والی کون عورت مرد پر اور مرد پیسے اس لیے کہ گزشتہ مسئلے میں اس مال سے ہم نے کیا بنایا تھا اس کو उसको उसको جدائی بنا دیا تھا جیسے خلا میں کیا ہوتا ہے عورت مال دیتی ہے اور مرد سے کیا اختیار کر لیتی ہے जुदाई اختیار کر لیتی ہے لیکن یہاں پر مال کو دوست ہی ہیں یا جدائی بنائیں گے اس مال کی وجہ سے جدائی آئی یا جدائی نہیں اگر <تصفح> یہ جو مال مرد نے دیا ہے اس کو ہم کیا قرار دیتے ہیں اس کی وجہ سے دونوں میں کیا آ جدائی آ تو یہ درست نہیں ہے مالانا اس لیے کہ جدائی کی صورت میں عورت دیا کرتی ہے مال تو پھر جدائی آ جایا کرتی ہے مرد کے دینے سے جدائی نہیں آتی لہٰذا اس کو ہم جدائی نہیں بنا سکتے اور اگر جدائی جب نہیں بنایا تو پھر یہ کس چیز کا عوض وہ اسے دے رہا ہے مقابلے میں کوئی چیز ہے دوسری طرف <تصفح> بھئی پہلے فلا کے اندر تو عورت مال دیتی تھی اپنے آپ کو بدلے میں کیا کروا لیتی تھی چھڑوا <تصفح> चुड़ <تصفح> لیتی تھی یہاں پر اس فلاح کو ہم جدائی بنا سکتے ہیں وہاں پر عورت مال دیتی تھی وہ سلح کس درجے میں تھی خلا خلا سے کیا ہو جاتی ہے جدائی گویا وہ سلح کس کے درجے میں تھی جدائی کے درجے میں لیکن یہاں پر اس صلہ کو جدائی بنا سکتے ہیں جائی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ جدائی بنا صرف اس میں بناتے ہیں جب صرف مال دینے والی کون ہو اور, اور, اور یہاں تو مال کون دے رہا ہے مال جب جدائی نہیں بنا سکتے تو پھر یہ کس چیز کا مال دے رہا ہے بدلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز ہے نہیں لہٰذا یہ سلح جائز ہی نہیں سورج سب کو سمجھ میں آ گئی وہ عزت دار تیمرات الکاحََ اور جب کر دیے کسی عورت نے نکاح کہا رج السمی پرہ اللہ مالن بظ الہ لمز پسل کر لیا اس آدمی نے ہاں اس عورت سے الا مال ایسے مال پر بظ لہا جو اس آدمی نے خرچ کیا اس عورت کے لیے یعنی اسے دے دیا لمح جز تو یہ جائز نہیں صورت <سؤال> ایک نے دوسرے پر دعو کر دیا تم میرے غلام ہو تم تو کیا ہو <سؤال> میرے غلام ہو اس نے کہا بھئی یہ لو کچھ مال لے لو اپنے دعوے کو چھوڑ دو اور مال لے لیا تو کہتے ہیں یہ سلح جائز ہے بھائی کیسے سولھ جائز ہے ایک آزاد آدمی پر اس نے کیا دعویٰ کر دیا ہے تم میرے غلام ہو کہتے ہیں یہاں یوں سمجھا جائے گا کہ گویا یہ مال لے کر مال کے بدلے غلام کو آزاد کر رہا ہے آقا آپ کیا کرتا ہے غلام کو کہتا ہے میرے لیے اتنا مال لیا تو تو آزاد ہے تو یہاں بھی یوں ہی سمجھا جائے گا کہ یہ جس نے دعوی کیا تھا یہ مال کے بدلے کیا کر رہا ہے اس شخص کو آزاد کر رہا ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے جلو جلو اگر دعویٰ کر رہی کسی آدمی نے دوسرے آدمی پر ان حقوق سے ایسے مال پر جو اس مطالعے نے اس مدعی کو دے دیا اجازت ہے وہ کانفی حق علمائی کی مان لڑکے اعلیٰ مالن اور یہ سلح مدائی کے حق میں کس معنی میں ہوگی اللہ مال کے آزاد ہے جی آزاد ہونا کس پر مال پر مال کے بدلے یعنی آزاد ہونا ہے کلو شعین وکال مستحق مداینتی اب مولانا کچھ مسائل بتلائیں گے میں آپ کو ضابطہ بتلاؤں گا آپ نے پھر مجھے مسائل بتلانے ہیں یاد رکھو جب صلح اس ریبت پر ہو جس کو جس کا دعویٰ کیا تھا یعنی دوسرے پر دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں کتنے درہم دینے ہیں دوسرے نے کہا بھائی یہ لو پانچ سو روپئے لے لو صلح کر لو دعویٰ چھوڑ دو جھگڑا ختم کرو یہ صورت مالانا آ گئی صورت سمجھ میں آ گئی تو دیکھو دعوی کس چیز کا ہے دراہیم کا اور سلح بھی کس پر کر رہا ہے دراہیم پر تو یاد رکھنا یہ اس صورت میں اس صورت میں اس میں اگر اصل میں کمی آئے اور وسف میں کمی آئے تو وہ صورتیں جائز ہیں اور اگر اصل یا وصف میں زیادتی ہو جائے تو پھر وہ صورتیں وہ معاوضے کے حکم میں ہیں کس کے حکم میں ہیں؟ معاوضے تو دیکھو یہاں اس نے دعویٰ کتنے کا کیا تھا ایک ہزار, ایک ہزار. ایک ہزار. اور صلح کتنے پر کر رہا ہے محاوزے. پانچ سو یوں سمجھیں گے اس نے پانچ سو معاف کر دیے پانچ سو کا دین کیا کر دیا معاف کر دیا معاوضہ نہیں بنائیں گے یہ نہیں سمجھیں گے یہ ان ہزار کا ایوز لے رہا ہے اس لیے کہ اگر ایوز بنائیں پھر تو مساوات ضروری تھی دونوں طرف ایک جنس ہے دعوی بھی کس کا درہموں کا اور وصول بھی کیا کر رہا ہے درہم کر رہا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر دونوں طرف کیا ہو جنس اور قدر ہو پائی جائے تو پھر وہاں پر مساوات ضروری ہے تو ایک ہی جنس ہے ادھر بھی درہم ادھر بھی درہم تو کتنے لینا ضروری ہزار درہم ہی لینا ضروری لیکن یہ کب ہے جب ہم اس کو کس پر محمول کریں معاوضے پر یہ اس کا عیبز لے رہا ہے لہٰذا یہاں معاوضے پر محمول نہیں کریں گے ورنہ تو کیا لازم آئے گا ربا لازم آئے گا سورج سمجھ میں آ گئے لہذا اس کو اسقاط پر محمول کریں گے اس نے بیا کر کیا کر دیا گویا اپنا پوچھتے ہیں ساکج کر دیا اس کو معاف کر دیا اب کہاں پر اس کو یوں بنائیں کہ معاف کیا ہے اور کہاں اس پر اس کو معاوضے پر محمول کریں گے دیکھو پہلے متن دیکھ لو میں آپ کو بتلاتا ہوں مسائل شروع آ ہو رہے ہیں آگے تو کہتے ہیں کلو شہ و کا سلح وہ مستحق مداعین تھی اور ہر وہ چیز جس پر سلا واقع ہو اس حال میں وہ مستحق بھی آپ تھی وہی چیز مستحق تھی عقد مداینت کی وجہ سے مداعنت بھائی وہ آکش جس میں دوسرے پر دین آتا ہو کیا آتا ہو مسن بہ کی کسی سے ادھار بے کی تو دوسرے پر دین آئے گا یعنی سمند دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے سمن دینے پڑیں گے یا کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے تو بعد میں واپس کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی آخر مدائنت ہے تو آخر مدائنت کا کیا معنی وہ آکش جس میں دوسرے پر دین آتا ہو اسی طرح غصب بھی ہے اس میں داخل اسی میں ہے ہمارا یہ غصب بھی مراد ہے اطلاق بھی ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے ایک ساتھی آپ کی موٹر سائیکل اٹھا کر لے گیا بھائی زبردستی اٹھا کر لے گیا آپ کی اجازت کے بغیر لے گیا اور وہ موٹر سائیکل اس کے پاس ہلاک ہوئی تو اب اسے کیا دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا بھائی دین آیا یا نہیں آیا اس پر وہ موٹر سائیکل کی قیمت اس پر دین ہو گئی اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز تباہ کر ڈالی تو لہذا جب اس نے اس کی چیز تباہ کی ہے اسے اس چیز کی قیمت دینا پڑے گی تو یہ ساری صورتیں مراد ہیں مولانا تو دیکھو شہ و ہر وہ چیز جس پر کیا واقع ہو سلح وہ مستحق مداعین تھی اس حال میں کہ وہی چیز مستحق تھی عقد مدعنت کی وجہ سے یعنی جس جنس پر سلح کر رہا ہے استحقاق بھی اسی جنس کا تھا یعنی دعویٰ بھی جس نے دعویٰ کیا کیا تم نے کیا کرنا ہے مجھے ایک ہزار درہم دینے ہیں ایک ہزار اچھا تو یہاں اور صلح بھی کس پر کر رہا ہے تو استحقاق بھی انہی کا اور صلح بھی اسی پر یہی بات کر تو کہتے ہیں وقع جس پر واقع ہو وہ مستحق اور حال یہ ہے کہ وہی وہ جنس کیا ہے مستحق ہے آقر مدعنت کی وجہ سے لماوضہ تھی تو اس کو کس پر محمول نہیں کریں گے معاوضہ پر محمول نہیں کریں گے معاوضہ پر معمول نہیں کریں گے اس لیے کہ بعض شہ کل شے کا عوض نہیں ہو سکتی دعویٰ اس نے کتنے کا کیا ہے ایک ہزار کا اور لے کتنے رہا ہے پانچ سو تو, تو ہزار پانچ سو کا آئی ہو سکتے ہیں ہزار تو ہے کل اور پانچ سو ہے تو پو, پانچ تو, تو ہے بعض اور بعض کل کا ایوس نہیں ہوتا کل کا آئی کل ہی ہو سکتے ہیں بعض نہیں بھائی تو لہذا اس کو معاوضے پر محمول نہیں کریں گے ورنہ تو یہ ریبا الازم آئے گا وہی نمایخمل کا تباہی ہو اور اس کو محمول کیا جائے گا اس صورت پر کہ اس نے وصول کر لیا ہے اپنے کچھ حق کو وہ اصقت باقیہ ہو اور باقی کو کیا کر دیا ہے اس نے ساخت کر دیا ہے یاد رکھو ضابطہ یہاں یاد رکھنا کہاں پر اس کو اسکار پہ محمول کریں گے اور کہاں پر اس کو معاوضے پر محمول کریں گے تو یاد رکھنا اگر اصل میں کمی آئے میں اصل میں کمی آئے تو اس کو اسکار پر محمول کریں گے بات سمجھ لو بس بھائی لکھنا بعد میں وقت نہیں ہے ادھر دیکھو اگر اصل میں کمی تو اس کو کس پر محمول کریں گے اسکار مثلا دعویٰ تھا ہزار درہم کا اور سلح کتنے پر کر رہا ہے پانچ تو اصل میں کمی کی یا نہیں کی اصل میں کمی کر دی کبھی صرف وصف میں کمی کرے گا ہزار درہم عمدہ کا دعوی ہے اور وصول کتنے کر رہا ہے ہزار کھوٹے وصول کر رہا ہے تو یہاں بھی اصل میں کمی ہے نہیں دعوی بھی ہزار کا تھا اور وصول بھی کتنے کر رہا ہے ہزار ہی کر رہا لیکن وسف میں کمی کر دی وسف تو کیا تھا عمدہ تھے لیکن یہ کیسے کھوٹے تو اصل میں کمی ہو یا وسف میں یا دونوں میں کمی ہو جائے ہزار عمدہ لینے تھے پانچ سو کھوٹے لے لیے تو اصل میں بھی کمی اور وصف میں بھی کمی آمد. یہ صورت جائز ہے یا اسی طرح نقد لینے تھے لینے کیسے تھے آمد. کہ میرا دین ہے حوالے کرو میرے فوراً بھائی لیکن سلاح کر لیتا ہے مسئلہ ہزار کا دعویٰ کیا کہ نقد دینے مجھے دو میرا دین فور دو میرا تم پر دین ہے دوسرے نے کہا چلو میں ہزار سلاح کر لو ہزار ہی دے دوں گا میں آپ کو لیکن چھ مہینے بعد دوں گا کب دوں گا دعوی کس چیز کا ہے دعویٰ محجل کا فوری ادائیگی دین خالی کا اور سلح کس پر ہوئی ہے دین مجل پر تو اصل میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی دعوی بھی کتنے کا تھا ہزار اور سلح بھی کتنے پر ہوئی ہزار لیکن لیکن وصف میں کمی ہو گئی دعویٰ تو تھا فوری ادائیگی آپ بتائیے نقد بہتر ہے یا ادھار بہتر ہے نقد <تصف> بہتر ہے معلوم ہوا نقد ہے اس کو فضیلت ہے اور ادھار او اس سے کم درجے کا ہے تو دیکھو وصف میں کمی آ گئی. نقد سے کس کی طرف چلا گیا ادھار کی تو یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز تو وہ صورتیں جن میں اصل میں کمی آئے صرف اصل میں یا صرف کس میں کمی آئے وسط میں یا دونوں میں کیا ہو جائے کمی یہ صورتیں جائز ہیں ان کو ہم اس بات پر محمول کریں گے اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی زیادتی آ گئی تو پھر یہ सूरत معاوضے والی بن جائے گی جس میں بھی زیادتی آ گئی اصل میں زیادتی آئی چاہے یہ کیا ہے یہ <سؤال> <وطف سؤال> معاوضہ <محبزا سؤال> <ये کیا ہے؟ سؤال> بن جائے گا جس پر اور اس پر پھر معاوضے کے احکام لاگو ہوں گے اگر وہی جنس ہے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی تو معاوضے کے اندر مساوات بھی ضروری ہوتی ہے یہاں بھی کیا ضروری ہوگی پھر بھائی دعویٰ مسئلہ کتنے درہموں کا ہے ہزار کا تو آپ معاوضے کے طور پر کتنا لینا ضروری ہزار ہی درہم لینا ضروری ہے ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی ریوا کیونکہ ہم نے اس کو معاوضہ بنایا اور جب معاوضہ بنایا تو اب اس صورت میں مصابات ضروری ہے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اچھا دیکھیے آگے اور بھی احکام معاوضے کے جاری ہوں گے تفصیل ساتھ ساتھ آتی جائے گی اچھا اب آپ مجھے مسئلہ بتلاتے جائیے دیکھیے ایک آدمی نے ایک آدمی کے دعوی چھوڑو چھ اصل میں اس پر دین ہے حقیقت میں کیا ہے اقدے دعویٰ نہیں عقد مدعنت کی وجہ سے ہے عقد مدعنت مثن ایک آدمی نے دوسرے کا پانچ لاکھ روپیہ دینا ہے پانچ لاکھ روپیہ اور اس نے اس کے ساتھ اس پر اس کے ساتھ ڈھائی لاکھ پر سلح کر لی اب آپ بتائیے سلح جائز ہے یا جائز نہیں کیوں جائز کیوں ہے کیونکہ صرف اسقاط آ رہا ہے اصل میں اور زیادتی کسی چیز میں نہیں اصل میں تو اسقاط ہوا وصف میں بھی زیادتی نہیں اچھا دیکھیے چلیے بھائی کمن لہوال مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک آدمی نے دوسرے سے کتنے لینے ہزار عمدہ تیر ہم لینے ہیں لیکن اس نے اس کے ساتھ سلح کر لی پانچ سو چھوٹے پر یہ جائزہ یا جائز نہیں جائز ہے کیوں جائز ہے کیونکہ اصل میں بھی کیا آ گئی کمی اور وسف میں بھی کیا آ کمی آ کہ وہ شخص جس کے ایک دوسرے شہر آدمی پر ایک ہزار درہم ہیں جیاد ان عمدہ قسم کے فصالحہو علا خمسی مئت زیوفین تو اس نے صلح کر لی اس سے پانچ سو خمسی مئت زیوفین کھوٹوں پر جازہ تو یہ جائز ہے وصارہ اور یہ اسی طرح ہو گیا کہ انہو ابراہو عن بعض حق ہی گویا کہ اس نے اس کو <ساس> بری کر دیا ہے اپنے کچھ حق سے اچھا دوسری صورت دوسری سورت بھائی ایک آدمی کے دوسرے پر کتنے کتنے دین دینا ہے اس نے اس کا ہزار دن ہم دینے ہیں بھائی کسی عاقت کی وجہ سے اور فوری ادائیگی ہے ادھر توجہ رکھو میری طرف فوری ادائیگی ہے اس نے اس کے ساتھ سلاح کر لی کہ میں تمہیں چھ مہینے بعد دے دوں گا ہزار ہی دوں گا لیکن ماں بعد دے دوں گا کر لی اب آپ بتائیے م. اصل میں کمی ہوئی م. نہیں اصل میں کمی لیکن وصف میں کیا ہو گئی م. کمی بھائی کیونکہ نقد کو چھوڑ کر کیا اختیار کر رہا ہے محجل اختیار کر رہا ہے اور محجل ادنا ہے نقد افضل ہے تو کمی والی صورت ہوئی اور یہ صورت جائز ہے ولہ صلاحم جازا اور اگر صلاح کر لی ایک ہزار مجل پر تو یہ جائز ہے وقان یہ اسی طرح ہو جائے گا گویا اس نے اپنے نف سے حق کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا تیسری صورت ادھر دیکھو بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے ایک ہزار درہم دینے ہیں بھائی وہ اس کو کچھ دینار دے کر سلا کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے دینار دے کر سلا کر لیتا ہے آپ جب دینار اس کو دے گا تو یاد رکھو اس کو ہم معاوضے پر ہی محمول کریں گے کیونکہ بدلے میں وہی جنس نہیں آ رہے بلکہ دوسری جنس جب, جب یہ معاوضہ بن گیا تو معاوضے والے احکام جاری ہوں گے یہ دین کیا تھا دیرہ لے کیا رہا ہے دینار, دینار, دینار, دینار لے رہا ہے تو معلوم ہو دونوں طرف جنس سے سمن ہے اور دونوں طرف جنس سے سمن ہو تو یہ کون سا قد ہوتا ہے عقد سر کیا ہے اور عقد سرخ کی شرط کیا ہے جی پر مجلس میں ہی لہذا جس مجلس میں یہ صلح کی ہے اسی کے اندر اگر وہ دینار دے دیتا ہے تو صلح جائز ہو جائے گی اور اگر اس مجلس میں نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے میں کب دوں گا چھ ماہ بعد دوں گا یا مہینے بعد دوں گا تو پھر یہ جائز نہیں کیونکہ آخر صرف میں مدت درست نہیں یہی بات کر رہے ہیں اور اگر اسے سلاح کر لی دیناروں پر ایک مہینے تک کے لیے یعنی نقد نہیں دیے بلکہ کب دے گا ایک ماہ بعد جائز نہیں بھائی کیونکہ یہ معاوضہ ہوا اور معاوضہ ہوا تو بے سرف بن گئی اور بے سرف کے اندر مسجد میں قبضہ ضروری اور اس نے مہینے تک کی بات کی تو اگر وہی دے دیتے پھر ٹھیک ہے ولاؤ کان الح الفل بھائی حالت ادھر دیکھو بھائی ایک آدمی دوسرے کے ایک ہزار نقد دینے فی الحال فوری بھائی ایک ہزار درہم نہیں ایک ہزار مجل ہیں ایک ہزار کیا ہیں ایک ہزار اس نے دینے تھے چھ مہینے بعد یہ اس کے پاس گیا بھائی میرا سلاح کر لو چھ مہینے بڑی لمبی مدت ہے یوں کرو مجھے پانچ سو ہی دے دو لیکن فوراً دے دو اب آپ بتائیے اصل کتنا ہے اور سلح کتنے پر کر رہا ہے تو اصل میں کیا ہوئی کمی یہ تو درست ہے لیکن وصف کی طرف دیکھو وہ تھا وہ جو اصل دین تھا وہ تو کیا ہے اور یہ اب کیا لینا چاہتا ہے سلح کرنا چاہتا ہے نقد پر تو وصف میں کمی ہوئی یا وصف میں زیادتی ہو گئی زیادتی ہو نقد افضل ہے تو تو تو یہ تو وصف زائد زیادتی اور جب وصف زیادتی تو یہ نقد دیا ہو گیا اور اس پر کیا احکام جاری ہوں گے معاوضے والے احکام جاری ہوں گے لہذا دین کیا تھا ہزار درہم اور لے بھی کیا رہا ہے درہم لے رہا ہے سیاقت سرف بن گیا اور اخرے سر کے اندر اسی مسجد میں قبضہ قبضہ تو ضروری لیکن ایک اور چیز بھی تو ضروری تھی کہ جن سے کو تو مساوات بھی ہونی چاہیے تو ہزار کے بدلے کتنے لے سکتا ہے ہزار ہی لے سکتا ہے اس سے کم نہیں لے صورت سمجھ میں آ گئی یہ مانا ہے ولا اان الح الف پس اگر کسی کے دوسرے پر ایک ہزار محجل تھے سلاح کر لی پانچ سو حالی پر لم یج تو یہ جائز کیوں نہیں جائز کیونکہ یہ آخر معاوضہ بن گیا وصف میں زیادتی ہے اب آخر معاوضہ بنا تو معاوضے کے احکام جاری ہوئے اور یہاں مساوات ضروری ہے وہ ربا لازم آئے گا ولا صورت الحصورت مسئلہ یہ بھائی ادھر دیکھو ایک آدمی کے دوسرے پر ایک ہزار سیاہ درہم ہیں کچھ دیر ہم سیاہ ہوتے تھے اس میں اور کچھ دیر ہم سفید ہوتے تھے سفید درہم جو جس میں چاندی خالص چاندی کے ہوں گے کس کے ہوں گے خالص چاندی کے ہوں گے अच्छा تو یاد رکھو ایک دیرہ میں اسود ہے ایک دیرہ میں ابیز ہے درہا میں اسود وہ ہے جس کے اندر तो تو ملا ہوا ہے لیکن چاندی غالب ہے یہ درہا میں اسود ہے کیونکہ اس میں खोट मौजूद موجود ہے اور ایک में میں है ہے جو کس کا ہے خالص چاندی کا یا کھوٹ ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے یہ کیا ہے درہا میں ابیز بھائی اب ایک آدمی کا دوسرے پر دین ہے ایک ہزار دراہی میں سود ہے سود جمع ہے اسود کی. اسود کی. اور آگے بیس کا لفظ آئے گا بیس جمع ہے اب کی سی تو ایک آدمی ہے اس کے دوسرے پر ایک ہزار سیاح درہم ہیں اس نے سلح کر لی اس کے ساتھ پانچ سو سفید پر پانچ سو <تصف> <تصف> تو دین کیا تھا ہزار سیاہ درہم اور سلاح کس پر کی پانچ سو سفید پر اب آپ بتائیے اصل میں کمی ہوئی آزادی اصل میں کمی ہو گئی تھے ہزار لے کتنے رہا ہے پانچ اور وصف میں کمی ہوئی آزادی وصف میں زیادتی ہو گئی والا نا تھے سیاح درہم لیکن لے کون سے رہا ہے سفید جب یہ وسف میں زیادتی ہوئی تو اب اس پر معاوضے والے احکام جاری ہو گئے جب معاوضے والے احکام جاری ہوئے تو ہزار درہم کا عوض نہیں ہو سکتے بلکہ اب جن سے کہ مساوات کیا ہوگی ضروری ہزار کے بدلے ہزار درہم ہی ہونے چاہیے باقی سیاست و فید وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا آپ نے پڑھا تھا یعنی ربا کے بعد میں وہ سب کا اعتبار نہیں ہے بھائی عمدہ یا ردی ہونے کا اعتبار نہیں ہے یہ بھی درہم وہ بھی درہم برابر ہونے چاہیے تو کہتے ہیں ولاؤ کان الف در ہم سودین فص ال اور اگر اور اگر ایک شخص کا دین ہے دوسرے پر ایک ہزار دیرہم سود جمع ہے اسود کی صلح کر لی اس کے ساتھ پانچ سو سفید پر بیس جمع ہے ابی از کی یہ جائز نہیں سلحم وکیل بھائی آپ نے سلح کے لیے ایک وکیل کو بھیجا ایک آدمی کو بھیجا جاؤ میری طرف سے کیا کر لو فلا آدمی سے اس مسئلے میں سلاح کر لو اسے کچھ مال پر راضی کر لو مسئلہ رفع دفا کرواؤ وکیل چلا گیا سلاح کر کے آ گیا تو یہ حق تو کیا وکیل نے تو کیا یہ حقوق آقت کا تعلق وکیل سے ہوگا یعنی یہ مال اب جو سولہ والا ہے وکیل پر لازم ہوا کہ وکیل ادائیگی کرے اور پھر کس پر رجوع کرے موکل کیا, کیا, کیا ایسا ہوگا کہتے ہیں بھائی آپ خود دیکھ لیجئے جہاں صورت بنے کون سی بیا والی کون صورت بنے yes. بھائی یہ سلح ماہ کی قرار کے اندر کیا بن جاتا تھا yes. سلاح کیا بن جاتی تھی yes. ایک طرف سے بھی مال ہو دوسری طرف سے بھی مال ہو تو کیا بن جاتی تھی سلح yes. بیا بن جاتی تھی. تو ایسی سلح جو اقرار کے ساتھ ہو وہ بیع بن جائے گی اور جب بیع بن گئی تو بیع کے حقوق اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے وکیل <متحد> سے ہوا کرتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو اب حقوق کا تعلق کس سے ہوگا وکیل سے ہوگا لیکن اگر اس صلاح کو بیع نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اس صورت میں حقوق کا تعلق کس سے ہوگا وکیل سے ہوگا تو مال بھی کس پر لازم ہوگا وکیل ہی پر لازم ہوگا وکیل پر لازم تو وہ وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہاں اگر وکیل نے ضمانت بھی دے دی وہاں پر کہ میں اس نے نہ دیا تو میں دے دوں گا تو اب تو اس نے ضمانت دے دی اب اس پر لازم ہوا لیکن وکالت کی وجہ سے نہیں لازم ہوا بلکہ کس کی وجہ سے کفالت کی وجہ سے ضمانت کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے تو کہتے ہیں مئ وق کلا ظلم جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو اپنی طرف سے سلح کے لیے تو لازم پر ما وہ بدل فالحلیہ جس پر اس نے کیا کی تھی سلا, سلا مل کی مل یاد رکھیے صاحب قدوری یہ وہ صورت بتا رہے ہیں جس کے اندر سلاح بینی بنتی بھائی بے والی صورتوں کے اندر میں نے آپ کو ویسے آپ کو بتلا دیا جس صورت میں سلح کیا بنا کرے گی وہاں پر مال وکیل پر لازم ہوگا پھر وکیل بعد میں کس پر رجوع کر لے گا موکل پر لیکن یہ وہ صورت بیان کر رہے ہیں جس میں سلح بے نہیں ہے تو کہتے ہیں تو اس صورت میں لم یل زمیل وکیل پر لازم نہیں ہوگا وہ مال جس پر اس نے صلح کی ہے وہ بدل جس پر صلح کی ہے مگر یہ کہ مال کس پر لازم ہوگا موکل پر لازم ہوگا اچھا بھائی بھائی ایک آدمی ہے آپ نے اسے نہیں کہا کہ میری طرف سے جا کر سلا کر لو وہ ویسے ہی جاتا ہے اور جا کر آپ کی طرف سے صلاح کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ شخص کون ہے فضولی ہے کیا ہے پڑھا تھا یعنی نہیں آپ نے بیگ کے اندر ایک آدمی دوسرے کی چیز اس کے حکم کے بغیر بیچ دیتا ہے تو یہ بیگ فضولی کہلاتی تھی بھائی تو جسے آپ نے اجازت نہیں دی وکیل نہیں بنایا اور وہ آپ کا کوئی آپ کی طرف سے کوئی تصورف کرتا ہے تو یہ شخص فضولی ہے تو یہاں وہ سلاح کر کے آیا فضولی سلاح کرتا ہے آپ کے کہے بغیر کوئی آدمی آپ کی طرف سے کیا کرتا ہے صلاح کرتا ہے کہتے ہیں یہاں پھر چار صورتیں بنیں گی کتنی صورتیں بنیں گی چار صورتیں بنیں گی یہ آدمی گیا اور اس کے ساتھ سلح کی اور کہ سلح کر لو اس مسئلے میں ایک ہزار درہم پر اور سلح اس ہزار درہم کی ضمانت بھی دے دیتا ہے کیا کرتا ہے یہ وہ شب دے دے گا اگر نہ دیے تو کون دے گا میں آپ کو دے دوں گا تو یہ سلح تام ہو گئی یہ سلح کیا ہوئی تام ہوئی صحیح ہوئی کیونکہ اس نے زمانت دے دی کہ میں دے دوں گا تو دوسری صورت ضمانت نہیں دیتا بلکہ کیا کہتا ہے مال کی اپنی طرف نسبت کرتا ہے سلاح کر لو یہ جو میرا غلام ہے یہ جو اس پر سلاح کر لو یہ لے لو یہ جو میری گاڑی ہے اس پر سلاح کر لو تو اپنے مال کی طرف مال کی طرف مال کی اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ سلح میں کس پر کر رہا ہوں یہ کس کی طرف سے کر رہا ہوں ویس کی طرف سے اور کس پر کر رہا ہوں اپنے مال پر یہ جو میری گاڑی ہے اس پر کیا کر لو کر سلا یہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتا بس اشارہ کر دیتا ہے اس گاڑی پر کیا کر لو یہ نہیں کہتا یہ جو میری گاڑی ہے اپنی طرف نسبت نہیں ہے تو اپنی طرف سے نسبت کرے یا اشارہ کر دے وہ چیز وہی موجود ہے اشارہ کر دے تو اس صورت میں بھی صلح تام ہو جائے گی اور یہ چیز اسے دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی اس صورت میں بھی فضولی کی صلح تام ہوئی تیسری صورت مال کی نہ ضمانت دیتا ہے نہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے نہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے متلقن کہا میں کیا کرتا ہوں زید کی طرف سے تم کتنے مال پر سلاح کر لو ہزار درہم پر سلاح کر لو تو ہزار درہم کی اپنی طرف نسبت کی नहीं, नहीं। اشارہ کیا لیکن پھر ادا کر دیتا ہے ہزار درہم ادا کر دیتا ہے نہ نسبت کی اپنی طرف نہ اشارہ کیا لیکن ادائیگی کر دی تو بھی صلح تام ہوئی کیا ہو گئی آل آل سلا تام ہو گئی یہ تین سورتیں چوتھی صورت صلح تو کرتا ہے لیکن ادائیگی نہیں صلح مطلق بھی بھی کی اپنے مال کی طرف نہ اشارہ کیا نہ اپنی طرف مال کی نسبت کی اور مال مطلق رکھا اور ادائیگی بھی نہیں کی اور ضمانت بھی نہیں دی بھی تو اس صورت میں وہ مدعا علیہ جو ہے اس کی اجازت پر سلح موقوف ہے یہ مدعی جس کے ساتھ تو سلح کی جا رہی ہے اور مدعا اگر اس کی اجازت دے دے گا بھائی اس نے ضمانت دی کہ میں دے دوں گا حضولی نے نہیں اور اس نے اس کو بھیجا تھا نہیں اور اس نے مال کی کوئی ادائیگی کی نہیں مار کی اپنی طرف کوئی نسبت کی نہیں تو اب مال کس پر آئے گا لازمی بات ہے مطالعے پر آتا ہے تو ہم مطالعے نے اس کو تو بھیجا ہی نہیں تھا لہٰذا اب اس کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ اجازت دے دے, دے گا تو سلح کیا ہو جائے گی اور اگر سلح اس نے اجازت نہ دی تو سلح کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی صورت سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی انہ بغیر ام بس اگر صلاح کی اس مطالعے کی طرف سے کسی چیز پر اس کے حکم کے بغیر فہل تو یہ کتنی صورت پر ہے آه. یہ چار قسم پر ہے انصاح بھی مالی وہ زمین اگر صلاح کر لی مال پر وہ زمین ہو اور اس مال کا ضامین بھی ہو گیا تب تو سلح تام ہوئی بھئی، یہ خضولی ہی زامن بن گیا اس کا لَو قَالَ عَلَى عَلَى عَبْدِ اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں تم سے صلح کرتا ہوں الا الفی حاضہ کس مال پر جو یہ جو ایک ہزار میرا ہے او الا آب داضا یا یہ جو میرا غلام ہے تام تو اب بھی کیا ہوئی صلہ تام کیونکہ صلہ کی نسبت اپنے مال کی طرف کی ہے تو اب یہ دینا پڑے گا مدعی علی پر کچھ بھی نہیں آیا ولا دیما ہو تسلیمھا الیہ اور اس پر لازم ہے اس کو سپرد کرنا وقذالک لو قال صالحتک علی 1000 وسلمھا الیہ اور اذا اگر اس نے یہ کہا کہ میں تجھ سے صلہ کرتا ہوں 1000 پر مطلق رکھا یعنی اپنی طرف نسبت بھی نہیں کی اور اشارہ بھی نہیں کیا علیہ اور وہ ہزار کیا کیا اس کے سپرد کر دیے تو یہ مسئلہ بھی وہ کا کہا اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی سلح درست ہو گئی تام ہو گئی وہ خال صاح الفی و سلیم علیہ اور اگر اس نے کہا میں تجھ سے سلاح کرتا ہوں ایک ہزار پر اور حال یہ ہے کہ اس اس نے وہ ایک ہزار اس کے حوالے نہیں کیے بلاق و موقوف تو اب آکد موقوف ہے اجازہ اگر اس کی اجازت دے دی مطالعہ نے تو جائز ہے ولادِل الف اور پھر جب اجازت دے دے گا تو مدالیہ پر کیا لازم ہو جائے گا ایک ہزار لازم ہو جائے گا اور اگر اس نے اس کی اجازت نہ دی باطلہ تو اس صورت میں عقد کیا ہو جائے گا وہ باطالی اور اگر اس نے اس کی اجازت نہ دی تو عقد باطل ہو جائے گا چلیے بس مولانا رحم المرام اللہ علیہ حقیقت الکلام